ل محفل احفی اکم افو ہاصوم بے او فی میش او آدی بو مئیش اللہ کل شیر آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے تم اپنے دل کی باتیں خاص ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آسمانوں یہ خاطمۂ کلام ہے اس لیے جس طرح سورت کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے کیا گیا تھا کسی طرح سورت کو ختم کرتے ہوئے بھی ان تمام اصولی امور کو بیان کر دیا گیا ہے جن پر دین اسلام کی اساس قائم ہے تقابل کے لیے سورح کے پہلے رکوع کو سامنے رکھ لیا جائے تو زیادہ مفید ہوگا سب اللہ کا ہے یہ دین کی اولین بنیاد ہے اللہ تعالی کا مالک زمین و آسمان ہونا اور ان تمام چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ ہی کی ملک ہونا دراصل یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کی بنا پر انسان کے لیے کوئی دوسرا طرز عمل اس کے سوا جائز اور صحیح نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے آگے سر اعتجا دے اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا اس فقرے میں مزید دو باتیں ارشاد ہوئیں ایک یہ کہ ہر انسان فردن فردن اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دے دوسرے یہ کہ جس بادشاہ زمین و آسمان کے سامنے انسان جواب دے وہ غیب و شہادت کا علم رکھنے والا ہے حتیٰ کے دلوں کے چھپے ہوئے ارادے اور خیالات تک اس سے پوشیدہ نہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ اللہ کے اختیار مطلق کا بیان ہے اس کو کسی قانون نے باندھ نہیں رکھا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنے پر وہ مجبور ہو بلکہ وہ مالک مختار ہے سزا دینے اور معاف کرنے کے کلی اختیارات اس کو حاصل آمن میر ربی وین کل این كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ رسولی وَكُتُبِهِ فرق نر رسولی ولو سمیون و ا نے غفران کر رب رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے عیسائت میں تفصیلات سے قطع نظر کر کے اسلام کے عقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے اللہ کو اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو ماننا اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرنا بغیر اس کے کہ ان کے درمیان فرق کیا جائے یعنی کسی کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے اور اس عمل کو تسلیم کرنا کہ آخر کار ہمیں اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے یہ پانچ امور اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان عقائد کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم پہنچے اسے وہ بسر و چشم قبول کرے اس کی اطاعت کرے اور اپنے حسن عمل پر غرضہ نہ کرے بلکہ اللہ سے افو درگزر کی درخواست کرتا رہے ربن لو اہد ان رب نل تحمیل اسرکم على الین مِنْ ن و ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ ہمارے ساتھ نرمی کر ہم سے درگزر فرما ہم پر رحم کر تو ہمارا مولا ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا یعنی اللہ کے انسان کی ذمہ داری اس کی مقدرت کے لحاظ سے ہے ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ بندہ ایک کام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور اللہ اس سے باسپرش کرے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہ کیا یا ایک چیز سے بچنا فی الحقیقت اس کی مقدرت سے باہر ہو اور اللہ اس پر مواضع کرے کہ تو نے اس سے پرہیز کیوں نہ کیا لیکن یہ یاد رہے کہ اپنی مقدرت کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ایک شخص فی الحقیقت کس چیز کی قدرت رکھتا تھا اور کس چیز کی نہ رکھتا تھا اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے یہ اللہ کے قانون مجازات کا دوسرا قاعدہ کل لیا ہے ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص خدمات پر دوسرا انعام پائے اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جس کا وہ خود مرتکب ہوا ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے قصور میں دوسرا پکڑا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنا رکھی ہو اور دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہیں اور یہ سب اس کے کارنامے میں لکھے جائیں اور ایک دوسرے شخص نے کسی برائی کی بنا رکھی ہو اور صدیوں تک دنیا میں اس کا اثر جاری رہے اور وہ اس ظالم اول کے حساب میں درج ہوتا رہے لیکن یہ اچھا یا برا جو کچھ بھی پھل ہوگا اسی کی صحیح اور اسی کے کسب کا نتیجہ ہوگا بہرحال یہ ممکن نہیں ہے کہ جس بھلائی یا جس برائی میں آدمی کی نیت اور صحیح و عمل کا کوئی حصہ نہ ہو اس کی جدا یا سزا اسے مل جائے مقافات عمل کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے یعنی ہمارے پیش کو تیری راہ میں جو آزمائشیں پیش آئیں جن زبردست ابتلاؤں سے وہ گزرے جن مشکلات سے انہیں سابقہ پڑا ان سے ہمیں بچا اگرچہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جس نے بھی حق و صداقت کی پیروی کا عزم کیا ہے اسے سخت آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے اور جب آزمائشیں پیش آئیں تو مومن کا کام یہی ہے کہ پورے استقلال سے ان کا مقابلہ کرے لیکن بہرحال مومن کو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے حق پرستی کی راہ کو آسان کر دے جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہمیں ہم نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. یعنی مشکلات کا اتنا ہی بار ہم پر ڈال جسے ہم سہار لے جائیں آزمائشیں بس اتنی ہی بھیج کہ ان میں ہم پورے اتر جائیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر سختیاں ہم پر نازل ہوں اور ہمارے قدم راہ حق سے ڈکمنگا جائیں کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر اس دعا کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ آیات ہجرت سے تقریبا ایک سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ جبکہ مکے میں کفر اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سرزمین عرب پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کسی بندے خدا نے دین حق کی پیروی اختیار کی ہو اور اس کے لیے خدا کی سرزمین پر سانس لینا دشوار نہ کر دیا گیا ہو۔ ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو ظاہر ہے کہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین آپ سے آپ پیدا ہوتا ہے اس لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تسکین قلب کی موجب ہوئی اراوہ بنی اس دعا میں ضمن مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کر دی گئی کہ وہ اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر نہ بہنے دیں بلکہ انہیں اس دعا کے سانچے میں ڈھال لیں ایک طرف ان روح فرسہ مظالم کو دیکھیے جو محض پرستی کے جرم میں ان لوگوں پر توڑے جا رہے تھے اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں دشمنوں کے خلاف کسی تلخی کا شائبہ تک نہیں ایک طرف ان جسمانی تکلیفوں اور مالی نقصانات کو دیکھیے جن میں یہ لوگ مبتلا تھے اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں کسی دنیوی مفاد کی طلب کا ادنا نشان تک نہیں ہے ایک طرف ان حق پرستوں کی انتہائی خستہ حالی کو دیکھیے اور دوسری طرف ان بلند اور پاکیزہ جذبات کو دیکھیے جن سے یہ دعا لبریز ہے اس تقابل ہی سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کو کس طرز کی اخلاقی و روحانی تربیت دی جا رہی تھی